الحمد اللہ رب العالمین والسلام على وسلام علیٰ سید اما بعد امباد بالله من شعیط بسم اللہ الرحمن یا رسول اللہ ولی واب یا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا نبی اللہ ولی وصحاب یا نور اللہ مٹی میٹ اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین عشق کے رسول میں جھومنے کا وقت ہو چکا ہے سلسلہ نغبات رضا کا وقت ہو چکا ہے سلسلے میں ہم نے ایک خوبصورت کلام کو شروع کیا تھا مگر کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے اشعار اس کے باقی ہیں کلام بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت کا در گیا جی ہاں اسی کلام کے کچھ اشعار آج باقی ہیں وہ بھی سنیں گے سمجھیں گے اور اللہ نے چاہا بہت کچھ نصیحت بھی حاصل کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سلسلے کے نئے شیر مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ خوشیار ہوں پاؤں جب توفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا اب یہاں دیوانہ سے مراد پاگل ہے ہوشیار سے مراد عقل مند ہے اور توفے حرم دی. یعنی توافے کعبہ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اے میرے حاسدوں مجھے تم پاگل کہتے ہو میں تو اتنا عقل مند ہوں کہ جب توافے کعبہ کرتے کرتے یا کوچا یار میں پھرتے, پھرتے پھرتے پاؤں تھک جاتے ہیں اس سر کے بل چلنا شروع کر دیتا ہوں عشق کی بات ہے ایک جگہ لکھتے ہیں نا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے میراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے میرے بیچے بھائیو یہ وہ جگہ ہے جہاں حسرت ملائکہ کو جہاں سر کی ہے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر میں سر کے بل چلتا ہوں تو اے میرے حاسدوں مجھے بے وقوف نہ سمجھو, مجھے پاگل نہ سمجھو میں پیارے آکا کے عشق میں یا کعبے کے طواف میں ان مبارک جگہوں پر اگر سر کے بل چل رہا ہوں تو میں تو کافی اکل مند ہوں ادب کا تقاضا بھی یہی ہے بڑی خوبصورت بات ہے مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر میں آل فرماتے ہیں بہت خوبصورت عرص کرتے ہیں رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا کیسی کروں سے مراد میں کیا کروں بلا سے مراد مصیبت ارض کرتے ہیں اے میرے رحمت والے آکا اے سرور دین صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنے دل کے ہاتھوں مصیبت میں پڑا ہوا ہوں آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے اب آپ ہی اس کا علاج فرمائیں تاکہ اس کی دشمنی سے جان چھوٹ جائے اپنے گناہوں کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے نفس و شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کیا خوبصورت انداز میں آلہ حضرت نے نبی پاک علیہ اسرات وسلام کی بارگاہ میں التجا کی اور یہ انداز اعلی حضرت نے کئی کلام میں اختیار کیا کئی کلاموں میں اختیار کیا للہ لکھتے ہیں نا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری لوج اتارا کا آقا آقا سوار کا غم ہو گئے بے شمار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آکا آکا سنوار کام زدہ انداز میں فریاد کے انداز میں نبی پاک علیہ سرت اسلام کی بارگاہ میں اپنے دل اور اپنے گناہوں کی عادتوں سے چھٹکارے کے لیے بڑی عرضی کے ساتھ عرض کی ہے اور حقیقت بھی ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی عادتوں سے چھٹکارے کی فکر بھی کرنی چاہیے اور سرور کائنات علیہط اسلام کی بارگاہ میں استغاثے بھی پیش کرتے رہنا چاہیے کیا لکھتے ہیں رحمت العالمی آفت میں ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا رحمت آفت میں ہوں کیسی کروں رحمت آفت ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا, گیا بہت خوبصورت شعر ایک اور موضے کی طرف اشارہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن مو پھر گیا اللہ اکبر یہاں اس شیر کے کچھ معنی کو سمجھیے صدقے سے مراد قربان ہونا کنکریاں انگریزی چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں دفعتن اچانک منہ پھیر گیا یعنی وہ شکست کھا گئے بہت خوبصورت معجزہ ایک غزوہ کا موقع تھا بہت سارے دشمنوں نے گھیرہ ڈالا ہوا تھا نبی پاک نے ہاتھ میں خاک لی اور پیارے اقا نے شاہت الوجو کہہ اور کافروں کی طرف جب یہ اپنی مٹھی کو پھینکا یاد رکھیں کہ اگر کسی کے مٹھی ہو کچھ کافروں کی آنکھوں میں تو جا سکتے ہیں مگر یہ کنکریاں کس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں یہ ہاتھ کس کے تھے یہ بڑھانا کس کا تھا یہ کلام کس کا تھا نبی شاہ وجوہ کہا اور اپنے ہاتھوں سے ان کنکریوں کو پھینکا تو جراؤ جتنے کفار پیارے آکاری اسلام اور صحابہ کو گھیرے ہوئے تھے سب کی انکھوں میں وہ خانک پہنچی سب گویا اندھے ہو گئے اور نبی پاک اور صحابہ وہاں سے خیر و عافیت سے نکلے اور وہ منہ پھیر کر بھاگ گئے ایک خوبصورت معجزہ اور اس کے لیے خوبصورت شعر اعلی حضرت لکھتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے اب قربان بھی کس کے ہو رہے ہیں ان ہاتھوں کے سبحان اللہ یہ اعلی حضرت کا پڑھا نرالا انداز ہے یہی انداز ایک اور شعر میں اعلی حضرت نے اپنایا نا کیا خوبصورت ہیں جن کو سوئے اسما پھیلا کے جل تھل کر دیے صدقہ ان کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے ان ہاتھوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں اور آج انہی ہاتھوں پر صدقے ہونے کی بات کتنے پیارے انداز میں لکھی میں تیرے ہاتھوں کے سدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دف تن منہ پھر گیا میں تیرے ہاتھوں کے سے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے کے کیسی کنکری تھی وہ جیسے سے اتنے کا کا دفع منہ پھر گیا جن سے اتنے کا فروں کا دفعت منہ پھر گیا سفان اللہ سفحان اللہ اب ایک اور معجزہ اللہ اکبر اور آلہ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہے جب میرے آکا علی اسرت اسلام کی کسی کمال کی بات ہو لکھتے ہیں کیوں جنا بے بو ہو رہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا سبحان اللہ بہت خوبصورت اور بڑا ہی واقعہ ہے جامع شیر کہتے ہیں دودھ کے پیالے کو منہ پھر جانا یعنی پیٹ بھر جانا ایک بار حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے فاقوں کی وجہ سے بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا تنگ آ کر راستے میں بیٹھ گیا اب خودداری تھی کسی سے سوال تو نہیں کر سکتے تھے کہ شاید کوئی دیکھے اور دیکھ کر میری طبیعت میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھانے کو دے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے گزرے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ انہوں شاید مجھے دیکھ کر میری حالت مجھے پہچان جائے اور کچھ کو پیش کریں مغزت ابو رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے رہ گئے حضرت صدیق ابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے تشریف لے گئے اب نبی یہ پاک علسرات السلام تشریف لائے اور میرے آقا علیہ نے ابو رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا مسکرائے اور اے ابو میرے ساتھ گھر چلو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے آپ نبی پاک علیہ السلاط اسلام کے گھر حاضر ہوئے پیارے آکا علی السلہت اسلام نے گھر پر جب معلوم کیا کھانے کو کچھ ہے تو بتایا گیا کہ ہاں ابھی ایک صحابی دودھ کا ایک پیالہ تحفے میں دے گئے ہیں بھوک سے برا حال ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علی السلام نے حضرت ابو حرا ردی اللہ ترنو سے کچھ سرا ارشاد فرمایا اے ابو حریرا جاؤ اساب صفحہ کو بلا لاؤ یاد رہے اصحاب صفحا کا جو چبوترا آج مدینہ منورہ میں موجود ہے حضرت ابو حرا ردی اللہ متارنو کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ بھوک مجھے بڑی لگی ہے پیالہ دودھ کا ایک ہی ہے اور نبی پاک نے ستر صحابہ کو بلانے کا بھی کہہ دیا ہے بہرحال پیارے آقا کا حکم تھا تمام صحابہ کو لے آئے اب نبی پاک علیہ اثرات السلام نے ایک اور کمال فرمایا آقا فرماتے ابو حریرا سب کو دودھ پلاؤ اب ذرا غور کیجئے جس کو خود بھوک لگی ہو اسے ہی کہا جائے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے سیدنا ابو حریرا ربی اللہ عنہ کے دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ دودھ ختم نہ ہو جائے میری باری نہ آئے مگر نبی پاک علی اسرات السلام کا حکم تھا ایک ایک کر کے دودھ پلانا شروع کیا صحابہ سارے ہی بھوک سے یوں سمجھی پریشان تھے سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ایک نے دو نے تین نے دس نے جی ہاں مدنی چل کے نادری ستر اصاب صفا نے وہ دودھ رج کر پیا پیٹ بھر کر پیا پیالہ ویسے کا ہی ویسے سلامت ہے اب نبی پاک علیہ السلام صحیح دن ابو ہرا رضی اللہ تعالی کو دیکھ کر فرما اے ابو ہریرا اب تم رہ گئے ہو اور میں رہ گیا ہوں اب تم دودھ پیو کہتے بھوک بھی بڑی تھی ضرورت بھی بڑی تھی میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیٹ بھر کر دودھ پیا جب میں دودھ پی کر فارغ ہوا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرا اور پیو کہتے پھر پیالے سے منہ لگایا پھر پیٹ بھر کر پیا پیارے آقا علیہ سات وسلام نے فرمایا ابو ہریرا اور پیو کہتے تیسری بار پیالہ منہ سے لگایا جتنی گنجائش تھی اور بھی پی لیا جب آقا نے چوتھی بار ارشاد فرمایا ابو ہریرا اور پیو کہتے آقا اب جگہ باقی نہیں ہے اب سرور کائنات نبی یہ محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ باقی دودھ میرے آقا نوش فرما گئے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک پیالہ ہے ستر صحابہ ہیں سب کا پیٹ بھر جاتا ہے پیالہ ویسے کا ویسے ہی باقی ہے ایسا کمال میرے آکا دکھائے تو کنا میں رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے اعلی حضرت گویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر رہے ہیں اے ابو ہریرہ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے وہ جام شیر وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا جس سے 70 صاحبوں کا 70 صحابہ پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں اور ان کا دودھ سے منہ پھر جاتا ہے وہ یا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اللہ اکبر کیا انداز ہے اعلی حضرت کا لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ منہ پھر گیا کیوں جناب ریرا تھا وہ کیسا جامشین مشین کیوں جناب ریرا ساجام شی جی سے ستر صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا کا دودھ سے بو گیا, سے گیا اللہ سبحان اللہ اب کیسی خوش عقیدہ لوگوں کے لیے پیاری سی دعا کی ہے اہل رب اللہ اس دعا میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے لکھتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یو فرمائیں فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا سنی یعنی ابی پاک علسرات اسلام سے سچی محبت کرنے والا اہل سنت و جماعت جو ہے الحمد پیارے آقا سے اولیاء کرام سے صحابہ سے محبت کرنے والے سنت پر عمل کرنے والا جو صحیح عقیدہ ہے شاہد سے مراد گواہ فاجر سے مراد بدکار گنہ اب اس سے کیا خوبصورت معنی بنتا ہے کہ اے اللہ جب تیرے حبیب علیہ اسرات والسلام کا کوئی بھی غلام اس دنیا سے جائے تو تیری مخلوق تیرے بندے یہ نہ کہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ فاسق اور فاجر مر گیا بلکہ کیا کہیں وہ اگلے شعر میں ذرا سنتے ہیں اور پھر دونوں شیر انشاءاللہ طرز میں ایک ساتھ سنیں گے لکھتے ہیں ایسا ہو ارش پہ دھومے مچیں وہ مومن سالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ تیب و تاہر گیا دھومے مچیں یعنی ڈنکے بجیں سالح یعنی نیک اور ماتم اٹھے یہاں اس سے مراد کو حرام اٹھے شور اٹھ جائے بلکہ ایسا ہو میرے مالک کہ جو نبی پاک علیہ السلاط وسلام کا عاشق پیارے آکا ان کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء اکرام سے سچی محبت کرنے والا جب اس دنیا سے جائے لوگ یہ نہ کہیں کہ فاجر گیا گناہ گار گیا کہ مولا ایسی زندگی گزارنا نصیب کر اور ایسی شاندار ایمان والی موت عطا کرنا کہ اس کی وفات پر عرش پر فرشتے دھوے مچا دیں اور خوش ہو کر اس کی روح کا استقبال کریں کہ نیک روح ہمارے پاس آ گئی ہے اور ادھر زمین والے غم سے نڈال ہو جائیں کہ کتنا پاکیزہ انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے کیا خوبصورت انداز ہے دعا کا نہ صرف اپنے لیے دعا کی بلکہ ہم سب کے لیے خوبصورت دعا کی ہے اللہ کریم آلہ حضرت کے صدقے کہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے کرنی ہے اور ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا ارش میں دھوے مچے وہ بومنے سالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا واستا پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد, شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے او موم ملا فرش پر گو میں مچے مومن سال ملا فرش سے باتم اٹھے پوت بوتا ہر گیا فرش سے باتم اٹھے وہ گی بوتا گر گیا آمیر یار العالمین اگلا شعر سنیے اللہ اللہ یہ علوو خاص ابدی یت رضا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا پہلے اسٹارٹ آف نات پہلے مصرے کو پہلے متلے کو کس طرح مکتے میں بلایا ہے اللہ اللہ یہاں حیرانگی کی انتہا کے لیے کہا جاتا ہے علو خاص یعنی خاص مرتبہ آل حضرت کیا لکھ رہے ہیں واہ سبحان اللہ یہ بلند مرتبہ مقام ہمارے اکالس رات و اسلامی کا حصہ ہے کہ بندہ ہو کر خدا کو ملنے جا رہا ہے اللہ اکبر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ کیا قربے خاص عطا کیا اپنے نے حبیب علیہ السلاۃ کو کہ بندہ ہے مگر ملنے کو پیارے اللہ عز و کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اللہ اکبر شیر کو پیارے آکا علیہ السلاۃسلام کے رتبے اور منزلت کو مد رکھ کر سنیے مزید ایمان تازہ ہوگا اللہ اللہ یہ خاص ابدیت رضا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اللہ, اللہ <سلام> ابدیت رضا اللہ اللہ یہ ان خاص ابدیت رضا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا دل گیا اعلی حضرت کا کلام ہو اور ذکر مدینہ نہ ہو یادیں مدینہ نہ ہو مدینے کی تڑپ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو سبق دیتے ہیں آلہ حضرت ہے تڑپنا سکھاتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو کافلا تو ہے رضا اول گیا آخر گیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے یعنی دھکے کھاؤ گے مارے مارے پھرو گے پڑے رہو پڑھ رہو یعنی یہیں پڑے رہو گرے رہو یہیں بس ٹھکانہ مسکن بنا لو کافلا سے مراد کارواں اول گیا آخر گیا کہ اب گیا کہ تب گیا اسے تو جانا ہی ہے پہلے کیا بعد میں کیا یعنی یہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں اے رضا حجاج جاج کرام کا قافلہ تو آخر روانہ ہو ہی گیا ہے اور تم رہ گئے ہو اب ان کے در پر ہی پڑے رہو ورنہ زمانے کی ٹھوکرے کھاتے پھرو گے آفیت اسی میں ہے کہ سب سے منہ مو موڑ کر انہیں کے ہو جاؤ ایک اور جگہ اعلی دکھتے ہیں نا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخ ستے کافی غصے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کیا خوبصورت بات کی ہے مدینہ منورہ جو زائرین جاتے ہیں ان کے لیے تو شاندار میسج ہے لکھتے ہیں ٹھو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو کا فلا تو اے رضا اول گیا آخر گیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو کافی لاتو رضا اول گیا آخر گیا کافی لاتو اے رضا اول گیا آخر گیا وند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا وند ملنے کو قریب حضرت پاگل گیا لمائیں بات گمنے جلوائے مجھے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ سلسلے کا اختتام کیا جائے کیوں نہ اس مبارک کلام کو ایک بار نسل میں دوبارہ سنتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت کا باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا بڑھ چلی تیری زیا اندھیر آلم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا بند گئی تیری ہوا سا میں خاک اڑنے لگی بند گئی تیری ہوا سا میں خاک اڑنے لگی پڑ چلی تیری آتش پہ پانی پھر گیا تیری رحمت سے سفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری تری تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا وہ کہ اس در کا ہوا خل خدا اس کی ہوئی وہ کہ در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں پاؤں جب توفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتن آتن منہ پھر گیا کیوں جناب رہا تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا ارش پر دھومے مچے وہ بو صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ و تاہر گیا اللہ اللہ یہ خاص خاصے رضا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو کافلا تو ہے رضا اول گیا آخر گیا امریکی اسلامی بھائیوں کلام میں رضا کی چاشنی ہی نالی ہے پڑھتے جائیں دلوں کو جلا ملتی چلی جاتی ہے طبیعت اور روح میں تازگی آتی چلی جاتی ہے کیا بات ہے کلم رضا کی اگلے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک اور کلام رضا لے کر اور اس کی انشاءاللہ اللہ کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم